زمین اور آسمان میں جس کے پاس علم غیب ہو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اس آیت میں تو علم غیب کی نفی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے سورہ عال عمران میں دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم غیب عطا ہو رہا ہے اور علم غیب کی رسولوں کے لیے اس بات ثابت ہو رہا ہے صحیح اور یہ بات ہے کہ ہم اگر قرآن حکیم کو دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولاؤ من ان غیر اللہ وجا دو فی اختلاف تو یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف ہوتا قرآن چونکہ من جانب اللہ ہے اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے اب کس طریقے سے اس کی تطبیک ہو کہ ہم دونوں آیتوں پر ایمان لے آئیں کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب بھی نہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا صحیح تو صحیح اس کی تصویق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی ذاتی طور پہ علم غیب نہیں عطائی طور پہ اللہ تبارک وطالیہ نے علم دیا صحیح اس حوالے سے بات کرتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری چائن تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف ساتھ ہیں حضرت اللہ مفتی محمد اکمر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاظ صدیق اسماعیل صاحب اکولہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون ساور کہاں سے بات کر رہے ہیں اقبال بابا کر رہا ہوں ارے کیسے آپ کبلا خیریت سے اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں اللہ کا کرم ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی الحمد للہ رب العالمین آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمد بڑی خوشی ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر الحمد للہ روز دیکھتا ہوں اللہ یہ ہماری خوشی مس کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا کسی کا بھی آپ کی محبت ہے الحمد للہ مفتیاں نے کرام تشریف فرما ہوتے ہیں بھی رنگ دبالا ہو جاتا اچھا مطلب آپ ایک رنگ مجھ سے بھی رہے ہیں آپ تو ہے ہی رنگ آپ کے اندر تو ماشاءاللہ بہت سارے رنگ ہیں مگر مختلف کرام ہوتے ہیں اور آج الحمد اللہ آج صدی بھی تشریف فرمائے جی جی بہت بہت مزہ آ رہا ہے الحمد رب العالمین بابا کیا کہیں گے میں ارض کرنا یہ چاہ رہا ہوں الحمدللہ دونوں مفتیان نے کرام ہمارے بہت ہی سینئر اور بہت ہی محترم اور مکرم تشریف فرما ہے علم غیب کا موضوع چل رہا ہے تو میں مفتی اکبل صاحب سے اور عامر بھائی سے یہ ارض کروں گا کہ سورہ جن کی آخری سے پہلے والی جو آیت ہے عالم الغیب والی اس پر ذرا اچھی طریقے سے اگر تبصرہ ہو جائے تو ان شاء اللہ ویسے بھی دل تو خوشی ہے الحمد رب العالمی مزید انشاء اللہ جائے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے علم صفت مفتی اکبر صاحب نے بھی فرمایا علم جو ہے وہ صفت ہے اللہ رب العزت کی بغیر تو اگر ہم اس کو کسی بھی انداز میں شریک کریں گے کسی بھی انداز میں ہم نے بات کی تھی ذات میں اور صفات میں شرک کرنا یہ شریک, یہ شریک کرنا شرک ہو جائے گا تو یہ علم میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کے زمرے میں نہیں آ جائے گا جی نہیں اس میں صفات شفات کا اندیشہ ہوتا ہے yeah. اس وقت کے جب کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی علم کی طرح انبیاء کرام کے علم کو مان لیں hmm. جیسے ابھی ہم نے فرق کیا ذاتی اور عطائی کا hmm. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے لیکن مخلوق کا علم محدود ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا انبیاء کو وہ محدود ہے hmm. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم قدیم ہے hmm. جبکہ باقی کسی کا علم قدیم نہیں ہے ٹھیک تو یہ جب ہم فرق کر لیتے ہیں تو پھر وہ جو شرک ہوتا ہے وہ باقی نہیں رہتا اس علم کی تعریف میں جو آپ کہتے شراکت اس وقت ہوگی جب ہم کسی صفت کو اسی طرح مانیں گے جس طرح اللہ تعالی کے لیے مانتے ہیں ورنہ آپ دیکھیں بہت ساری صفات ہیں جو نبی کے علاوہ غیر نبی میں بھی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ بھی سننے والا ہے عام آدمی بھی سننے والا ہے اسی طرح اللہ تبارک تعالی بھی شہید ہے اللہ تعالی نے نبیوں کو بھی میں یقین رسول علیکم شہیدا تو یہ صفات کا اشتراک شرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی نے خود یہ صفات یہ خصوصیات عطا کی اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں نا نبی کی تو نبی تو لفظی معنی ہی یہ بتاتا ہے کہ خبر دینے والا اب خبر تو ہر ایک دیتا ہے لیکن نبی سے مراد کون سی خبر دینے والا وہ خبر جو غیب کی خبر ہو نبی عام خبر نہیں دیتا ہے نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے پھر نبی کے لیے باقاعدہ یہ شرط ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وس رسالت کے ساتھ اس پر یہ شرط ہے کہ وہی ہوتی ہے وہی کیا چیز ہے یہ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں قرآن دیا ہے یہ قرآن کیا ہے کیا علم غیب نہیں وحی کی تعریف کیا ہے اگر اس کو دیکھیں مفتی صاحب وحی کہتے کسے مطلب وحی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک پیغام ہوتا ہے جو فرشتے کے واسطے سے نبی تک پہنچتا ہے اس میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں معانی بھی اللہ کے ہی ہوتے ہیں بیچ میں واسطہ کہتے ہیں کہتے ہیں थीक اور اگر الفاظ نبی کے ہوں اور مفہوم اللہ تعالی کی جانب سے ہو اور اس میں درمیان میں فرشتے کا واسطہ نہ ہو یا ہوتا بھی ہے بعض اوقات تو پھر اسے وہی غیر مطلوب کہتے ہیں جس کو حدیث کہا جاتا ہے احکام شرعیہ کے اندر یہ وہی ہوتی ہے تو وہی وہ پیغام ہوتا ہے اللہ تعالی کا جو الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہوتا ہے اور فرشتے کے واسطے سے نبی تک پہنچتا ہے ایک اور جگہ بہت واضح فرمایا جا رہا ہے سورہ آراف میں کہ اگر اقالیہسلات السلام کے حوالے سے کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو خیر کثیر حاصل کر لیتا یہاں پر بھی اس کی نفی آ رہی ہے کہ علم غیب اقالیہ صلاح السلام کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ علم غیب نہیں ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے جی ہاں یہ آیا جو سور آراف کے اندر موجود ہے عالم سر تو من اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں خیر کثیر حاصل کر لیتا دیکھیں حضور علیہ السلام کو خیر کثیر تو حاصل ہے یا نہیں ہے یقیناً تو پھر کیا مطلب لیکن پھر یہاں کیا مراد ہے ہاں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام خود نفی کر ان رہے ان ہیں آتے حضور علیہ السلام خود نفی فرما رہے ہیں تو یہ ذاتی طور پہ علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں ورنہ نبی کریم علیہ السلام نے کتنی چیزوں کے بارے میں خبر دی آپ بھی جانتے ہیں کہ قبر کے احوال کے بارے میں خبر دی قیامت کے احوال کے بارے میں خبر دی قیامت سے پہلے کے احوال کے بارے میں خبر دی جو اب تک نہیں ہوا اور وہ جو گزر چکا تھا سابقہ عمم کے حوالے سے جو واقعات حالات معاملات تھے ان کی بھی خبر دی آپ نے اپنے دور رسالت میں جو معاملات ہوا کرتے تھے ان تک کے بارے میں خبر دی تو یہ ساری غیب کی خبر دینا اور پھر خود نبی کریم علیہ السلام کا منع فرمانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ نبی کو ذاتی طور پہ علم غیب نہیں ہوتا ہے تاکہ شر سے بچے رہا صحیح. غیب کا خبر دینا تو وہ تو چونکہ سے رسالت کے لیے شرط ہے صحیح. کہ نبی آتا ہی غیب کی خبروں کو دینے کے لیے ہے صحیح. حضور علیہ السلام نے جنت کی خبر دی کس کو خبر ہے صح. دنیا کا کوئی اعلی ایسا نہیں ہے یا انسانی علم اور پرسپشن کے جو بھی طریقے ہیں صح. ان سے ہم یہ حاصل ہی نہیں کر سکے میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی قرآن مجید کے حوالے سے اگر گفتگو ہو جائے ایک کالر اگر نمارا آپ نمارا اجازت دیں تو میں لے لوں ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم السلام علیکم صاحب تسلیم صاحب وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں اشرف بھائی جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے بس آپ کی دعا ہے مفتی صاحب کو بھی سلام مت کیجیے وعلیکم السلام صاحب کو علیکم السلام تسلیم بھائی ایک سوال یہ تھا کہ ایک ادارہ ہے جو لوگوں سے زکات وصول کرتا ہے اچھا اور وہ زکات کے پیسے کنسٹرکشن کے کام میں لگاتا ہے ٹھیک ہے کنسٹرکشن کر کے وہ مکان یا دکان جو بھی بنواتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے ٹھیک ہے یہ جائز ہے یا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں یا نہیں ہے یہ سوال حیدرآباد ہے حیدرباد دکن میں ایک دم اچھا اشرف بھائی آپ ایک تو مجھے یہ بتائیے گا حیدرآباد دکن میں کیو ٹی وی کس طرح دیکھا جاتا ہے اور حیدرآباد دکن میں ہی ہمارے کیو ٹی وی بھی بھائی ہاں ہاں ہندوستان میں بہت ساری جگہ ابھی اپنے پرمیشن کے لیے اپن کام کر رہے ہیں نا اچھا ہاجی سیٹ میڈیا انٹرٹینمنٹ کمپنی کا ون آف دی ڈائریکٹر ہوں میں اچھا اچھا اچھا جی ملاقات ہوئی آپ سے پاکستان میں بھی ہوئی ہے ہاں ہاں ہاں مجھے یاد آ رہا ہے مطلب جی حاجی سیٹ کا پارٹنر ہوں میں اچھا اچھا کا کرم ہیں ہے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ٹی وی نے جو ان کے لیے دعائیں کرائی اس جی ہاں ٹیوٹی کے شکر گزارے ہم جی ہاں میں نے بارہ ذکر کیا جب مجھے معلوم ہوا تو کافی دفعہ ہم نے ذکر کیا یہاں پر ان کے لیے دعا کروا کر بھی یاد کر رہے تھے آپ کو بھی یاد کر رہے تھے جورس بھائی کو بھی یاد کر رہے تھے لیکن چھینکے دی آ رہی تھی مجھے آج بہت شکریہ کال کرنے کا اشف بھائی ہمارے ساتھ تھے انڈیا سے حیدرآباد دکن سے کال کر رہے تھے جی مجھ سے کہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ نقطہ ہر ایک کو بار بار ذہن میں لانا ہوگا اور یاد رکھنا ہوگا کہ قرآن کی آیات میں جب باہم تعارض ہوگا بہم بظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہوگا تو وہاں پہ موافقت کی صورت نکالنا واجب ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم ایک کو مانتے ہیں تو دوسرے کا پھر انکار لازم آ رہا ہے اور قرآن کے انکار کرنا کفر ہوتا ہے صحیح اگر کوئی علم غیب کی نفی غیر اللہ کے لیے کسی آیت کے تحت مان رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ان آیات کا انکار کر رہا ہے جن میں نظیر اللہ کے لیے علم غیب کا اس بات ہے صحیح جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اشار فرمایا گیا کہ وما ہوا الغیبی بدوانین یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے آپ دیکھیں بقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہو اور اسے وہ مقامی ضرورت پر خرچ نہ کریں صحیح, صحیح میں اصل میں یہی سمجھنا ہے قرآن ہاں اور حدیث کی روشنی میں ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیے گا ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم وسیم صابری کے ساتھ کولہ ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کال اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سید محمد نواز شاہ بول ہوں جی شاہ صاحب فرمائیے شاہ صاحب صاحب کیا کا شاہ صاحب ہے ٹھیک ہو اللہ کامپر والے ہاں ان کا بیٹا بول رہا ہوں اچھا اچھا اچھا صاحب سے سننے جی جی فرمائیے یہ سب تمہارا کرمی اور ناطمی اچھا ٹھیک ہے آپ کو سنواتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا حاجی صاحب کی بھی فرمائش ہے حاجی روس صاحب کی بھی اور بھی بہت سی فرمائش ہے جیسے آپ چاہیں حاجی صاحب نے فرمایا تھا میری پڑھی بھی وہ نات نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا ہے چلو شار اور فیصل آباد سے الہاج خوشید احمد مرحوم بلکہ میں کہوں گا رحمتہ اللہ علیہ حضور کے سماعت آج ہمیں آج ہم موجود نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے عام جہاں جلدی پانی بیٹا دے دوں جب تک آپ جی آپ بس مکی صاحب ہم جو بات کر رہے تھے اس حوالے سے جو آپ نے بات کہی جو نقطہ خاص طور خاص ایک نقطہ ہے دیکھیے بارہا ذکر ہوا ایک جگہ سورہ نمل میں آپ فرما دیجئے اللہ کے سوا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی بات نہیں جانتا سورہ آراف میں ذکر آیا کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو خیر پذیر حاصل کر لیتا سورہ آرام میں ذکر آیا اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور علم قید ہے یہاں پر نفی ثابت ہو رہی ہے اچھا پھر اسبات ثابت ہو رہا ہے قرآن مجید میں ہی سورہ آراف میں ایک سو اٹھاسی نمبر آئے تھے اور اللہ کی شان نہیں کہ آم، آمد الناس میں تمہیں غیب پر مطلع فرما وہ فرما دے لیکن اپنے رسولوں سے جسے چاہے غیب کا علم کے لیے چن لیتا ہے سورہ تقویر میں جس طرح آپ نے فرمایا آیت نمبر چوبیس میں ذکر آیا اور نبی کریم غیب غیب بتانے پر بالکل بقیل نہیں ہے اچھا یہ نفی بھی آ رہی قرآن مجید میں اور اس بات بھی آ رہا ہے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں ہے یہ بھی بالکل واضح فرمایا جا رہا ہے اور یہ بھی بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ علم غیب جس کو چاہے چن لے اسے عطا فرما دے تو یہ دونوں یہ چیزیں یہ نختہ سمجھنا چاہ رہے ہیں میں بھی ہمارے ناظرین بھی جی ہاں میں اسی نقطے کی طرف بار بار اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم اکثر جو کیو ٹی وی پہ ہم پروگرام کرتے ہیں بلکہ میں ہنڈریڈ ہی کہوں گا ہماری کوشش حتی الام امکان یہ ہوتی ہے کہ انتشار و اشتراک امت سے ختم ہو جائے بے شک اور کوئی ایک ایسا ایسی راہ نکل آئے کہ جو متفقن راہ ہو جس پر امت مسلمہ جمع ہو سکے صحیح اور اس کے لیے ہم بنیاد بناتے ہیں قرآن اور حدیث کو کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے یہ قرآن کے اوپر حدیث کے اوپر کوئی اس میں شبہ نہیں کرتا میں اپنی ذاتی رائے سے کچھ کہوں آپ کہیں تو شاید وہ وجہ اختلاف بن سکے لیکن جب قرآن پاک کی صحیح آیات اور سری احادیث ہمیں بے بات سمجھا رہی ہوں تو غالباً مجال انکار نہیں ہوگا یقین صرف انعد اور بغض ہو سکتا ہے ورنہ کوئی اس کی مجال انکار نہیں ہے صحیح اب جیسے آپ نے آیات بہتر فرمائی میں خود یہی عرض کر رہا ہوں بار بار کو عوام یہ نقطہ ضرور سمجھ لے کیونکہ علماء تو سمجھتے ہی ہیں عوام یہ نقطۂ ضرور سمجھ لے کہ جب قرآن عظیم کی دو آیات میں باہم ٹکراؤ ہو हم. کہ ایک میں کسی چیز کا اقرار ثابت ہو رہا ہو دوسرے میں اسی چیز کا کسی کے لیے انکار ثابت ہو اتنی رہا اتنی وضاحت سے ہو رہا اتنی وضاحت سے ہو رہا ہو تو پھر یہ مسلمہ اصول ہوتا ہے یہ اصول فکر میں ہم باقاعدہ درس میں پڑھاتے ہیں یہ اصول हم. اور ہر مکتب فکر ایسے معنی ایسے معنی متعین کرنا واجب ہوتا ہے کہ دونوں آیات کے معنی اپنے اپنے مقام پہ درست ہو جائیں صحیح اس لیے ہم مجبور ہوتے ہیں اس تقسیم کی طرف کہ علم غیب کے دو قسمیں ہوتی ہیں ایک علم غیب ذاتی ایک علم غیب عطائی جی علم غیب ذاتی وہ جو اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اور بغیر کسی کے دیے سے ہے جی اور علم غیب عطائی وہ ہے جو اللہ کی عطا سے کسی کو ملتا ہے جی عطا میں ذاتی کا دخل نہیں ہوتا اور ذاتی میں عطائی کا بالکل دخل نہیں ہوتا جی جی لہٰذا جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیر کی خصوصیت بیان کی گئی ہے اس سے علم غیب ذاتی مراد دیا جائے گا اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیر کا اسبات ہے وہاں علم غیب عطائی مراد دیا جائے گا جہاں خود نبی کریم اپنی طرف سے علم غیر کی نفی کر رہے ہوں وہاں علم غیب ذاتی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پر علم غیب کا وہ خود اقرار کر رہے ہو یا اللہ ان کے لیے ثابت کر رہا ہو وہاں علم غیب عطائی ہوتا ہے اگر آپ یہ تقسیم نہ کریں تو قرآن پاک کی آئے آیات کو بہم ٹکراؤ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور جیسے مفتی صاحب نے آیت کوڈ کی ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے گویا کہ جب ہم اسے منجانی باللہ تصور کرتے ہیں اور یقینی سے بات ہے کہ ایسے ہی ہے تو آیات میں بہم تکراؤ نہیں ہوگا اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو ہمارا قصور عقل ہے وہ اس کے اثرار جو پوشیدہ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں بالکل یہ تو بالکل واضح ہے دیکھیے مفتی صاحب یہاں پر ایک اور آیت مبارکہ میں بالکل ہی واضح فرما دیا کہ آپ کے سورہ تو تیرہ نمبر آیت پر کہ اور اس نے آپ کو وہ سب علمتا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کیا کہیے گا اب اس کے حوالے یہاں بالکل ابھی شاید سے یہ بتا چلتا ہے وہ علامہ کا معلوم تکن تعلوم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ کو نہیں پتا الرحمن علم القرآن رحمان جس نے اپنے بندے یعنی محمد کو سکھایا قرآن سنو قوریوں کا فلاںنسا اے محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بولیں گے تو یہ آئے اس بات کر رہی ہیں تو یہ نقطہ جس کی طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا خود قرآن بھی یہی کہتا ہے افات منون ابادل کتاب و تخفرون عبادل کتاب تم کتاب کی ایک آیت کو مانو گے دوسری کا انکار کرو گے تو ہمیں تو قرآن حکیم کی دونوں آیتوں کو ماننا ہے دونوں آیتوں کو جہاں پہ علم غیب کی نفی آئی اس کو بھی ماننا ہے جہاں پہ اس بات آیا اس کو بھی ماننا ہے اور یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ نفی کس معنی میں ہے اس بات کس معنی میں ہے تاکہ جہاں پہ نفی کی گئی ہے اس طور پہ ہم بھی نفی کریں علم غیر کی کہ کہیں ایسا نہ ہو شرط استفات ہو جائے ٹھیک جہاں پہ اس بات آیا ہے وہاں پہ اس بات کرنا پڑے گا کہ کہیں ایماند رسالت میں کوئی گستاخی کوئی کمی نہ پیدا ہو جائے सیح, ایک مختصر سے یہاں پر وقفہ لیں گے اور یہ بہت دلچسپ بحث ہے مجھے یقین ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں اس مختصر سے شامدے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم سابری کے ساتھ کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں سر سید تصویر احسن بات کر رہا ہوں لندن سے جی سید صاحب سر آپ لوگوں کو جتنی بھی دعا دی جائے وہ کم ہے جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہاں پہ آہ. آپ یقین کر رہے ہیں اس لندن کے اندر اس پینل کی سبھی ضرورت تھی हم. الحمد جس کا اجر یقیناً صابر صاحب آپ کو آپ کی تمام علما صاحبان اور جن آتے ہیں ان سب کو اس کا اللہ تعالیٰ دے گا حامد حامی اور اللہ تعالیٰ سب کی محفرت فرمائے آئے مالی مفرت میں تمام مسلمان صاحب حامی سر یہ پروگرام دیکھنے کے بعد سر ہوتا ہے یہ کہ آ, میں جہاں کام کرتا ہوں سر وہاں پہ وہاں پہ میں برانچ مینیجر ہوں ہم so, mm -hmm. اکثر آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری کنفیوژن بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں یہاں سے مل جاتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اچھا کیونکہ ایسی جگہ جہاں ہم رہ رہے ہیں ہمیں اس چیزوں کی ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے صحیح آپ یقین کرنے کے بات پروگرام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں ہم لٹری مطلب میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں رونا شو کر دیتا ہوں میں بو جی اتنی زیادہ شدت ہوتی ہے اس پروگرام کی جو ہمیں ضرور سننا چاہیے دیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے دیکھنے کی سننے کی توفیق دے سب کو حامد حامد اور سر میری دعا دعائیں آپ تمام لوگوں کے لیے ہے خاص طور پہ آپ کے ساتھ جو ناخواہ بیٹھے رہے ہیں یہ جی ہمارے پسندہ ناخواہ ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی یہ امکانات ہو وہ ہم سننے ہی کوشش کرتے ہیں صحیح طریقے میں مل جائے وہ صحیح تو سبری کا میرا ایک سوال تھا اور یہ سوال آپ کے پڑا ہونے سے پہلے کیا تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا مجھے فون میں لگاتار کر رہا ہوں لیکن مجھے فون آپ کے بہت بزی ہے خیال سے تو فون نہیں مل پا رہا تھا نو پرابلم اوکے کہ سوال سر یہ ہے کہ ایک صاحب جو آئے یہاں پر جہاں میں کام کرتا ہوں پر نئے آئے وہ اچھا تو کچھ سوالات کیے ہیں اور کچھ سوال اکثر ہم لوگ اسی طرح کرتے ہمیں نالج کے لیے تاکہ بہت سارے غیر مقیم لوگ ان کو بھی بات کریں تو آپ کو اکثر نالج اور یہ چیزیں ہم آپ لوگوں سے سیکھ رہے بہت بڑا کام کر رہے ہیں بڑی محبت آپ کی جی کہیے گا تو انہوں نے مجھ سے انہوں نے سوال یہ کیا مجھ سے کیسے صاحب مجھے یہ بتائے کہ ہم نے قربانی کے ساتھ مطلب ایک جائے نے لیے تو ان میں کیا ہوا کہ ہمیں پتا ہی چلا کہ کسی ایک آدمی نے جو حصہ وہاں ڈالا تھا اب اس میں داروس ہے کہ وہ پیسے اس کے حلال کے تھے یا حرام کے اچھا ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو فکر ہوئی اس کی پھر ہم گئے کسی اسکالر کے پاس وہاں شاہ آباد میں تو ایک نے تو جواب مطلب کچھ ایسا لیا کہ ان سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور دوسرے صاحب نے کہا جی سارے حرام ہو گئے تو یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو میں ان, نے اپنی والدہ سے بات کی بہرحال وہ میرے پاس یہاں ہوئے ہیں مجھ سے کہا میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمت بھی مجھے یقیناً اس سوال کے جواب مجھے ملے گا اور ایسا پروگرام ہوتا ہے وہاں ملے گا وہاں پلیز اس کا جواب مجھے ضرور انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ کال کرنے کا بہت شکریہ مفتی صاحب جو ہم بات کر رہے تھے خلاصہ اگر خلاصے کے طور پر میں یہ کہوں تو ٹھیک ہوگا کہ جس جس علم کی نفی آ رہی ہے وہ ذاتی علم کی اور کلی علم کی آ رہی ہے اور جس کا اسبات آ رہا ہے علم غیب, غیب عطا کرنے کے حوالے سے وہ عطائی اور جزی علم ہے اس کو यूँ यूँ کہا جاتا کلی اور جزی کا فی الحال یہاں یوز نہ کریں نہیں ہاں اس سے ہم کلام مزید کر لیں گے لیکن ذاتی اور عطائی کی تقسیم کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے اچھا جب یہاں پر ایک سوال اب اس بات کے کلیئر ہو جانے کے بعد کہ انکار بھی موجود ہے اور اقرار بھی موجود ہے اسباب بھی موجود ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی علم عطا کر دیا گیا تو کیا وہ علم غیب رہے گا پھر یعنی علم علم غیب تھا اللہ رب العزت نے عطا کر دیا اور جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے یہ بات تو کلیئر ہو گئی اور بہت سی کنفیوژن اس حوالے سے کلیئر ہو گئی ہوگی اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کیا علم غیب رہتا ہے جی میں ہوں اس سوال کی کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیب تو پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں اگر نبی کو بھی معلوم ہو گئی اور دوسرے لوگ پھر کیا یہ پوشیدہ رہے گی جی ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ غیب کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرتے ہیں یا رسول کی طرف کرتے ہیں تو اس وقت وہ غیب ہمارے اعتبار سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر تو دیکھیے نا کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں, نہیں. اگر ہم اس چیز کا اعتبار کریں کہ پوشیدہ چیز کو ظاہر کرنے پر وہ غیب نہیں رہتی हुँ. تو یہ قرآن हुँ. کی بے شمار آیات اللہ کے لیے علم غیب کا اس بات کیسے کر رہی ہیں صحیح. سوال تو یہ بیدار ہوتا ہے جی. کہ اللہ پر تو پھر کچھ غیب رہی نہیں हुँ. تو پھر علم غیب کیسے اللہ کے لیے ثابت ہوگا हुँ. کہ ہم رسول کی طرف آ کے پھر یہ سوال کریں کہ جب رسول کو جب غیب مل گیا تو, تو غیر رہا ہی نہیں تو یہ تو اعتراض اللہ تعالیٰ کے علم غیب پر بھی ہوگا لہذا اس کا جواب پھر یہی صحیح. ہے کہ جب ہم غیب کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں یا رسول کی طرف کر رہے ہیں تو وہ با اعتبار اپنی ذات کے کر رہے ہیں हुم. کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے رسول اس کا علم رکھتے ہیں صحیح. یا اس کی اصل کے اعتبار سے یعنی اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں حقیقتا نا آپ یہ دیکھیے اس میں تو ہماری نسبت کا اعتبار ہوگا جو ہمارے لیے غیب ہے اس کا علم اللہ کو ہے یہ مراد ہوگا اور رسول کے لیے جب ہم لیں گے کہ رسول کو بہت پوشیدہ چیزوں کا علم حاصل ہو گیا تو پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا پھر معلوم ہوا تو اس کی اصل کے اعتبار سے کہ اصلاً یہ, یہ شے پوشیدہ تھی بعد میں آپ پر منکشف ہو گئی تو انکشاف کے بعد وہ چیز غیب نہیں کہلائے گی یہ ہم نہیں کہیں گے بلکہ اس کو غیب کی طرف ہی منسوخ کریں گے کہیں اور, کہیں اور آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا صحیح, صحیح ایک کولا شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم आ, السلام علیکم جی وعلیکم السلام Um, جی میرا نام سادیہ ہے اور میں اسٹریلیا سے بات کر رہی ہوں میرا پرابلم یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی لائک ہم سب کی ہم دونوں کی فیملی کی رضامندی سے شادی ہوئی تھی ہماری لیکن میری ساس نے مطلب شروع سے ایکسپٹ نہیں کیا مطلب کبھی بھی انہوں نے مطلب ہم کا وہ ریلیشن شپ نہیں رہا کہ انہوں نے مجھ سے پیار کیا ہو یا اس طرح سے بس دکھاوے کے لیے سب چلتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ ہم کی شادی کو بھی کافی سال ہو گئے مطلب پانچ سال ہو ہم لوگوں کی شادی کو لیکن ابھی تک انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافی پرابلمز چلتے ہیں اور وہ کافی پرابلمز کریٹ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں اور اب اب یہاں یہ نہ بتا دیے کہ سر اس بات پہ ہم لوگ کے بھی کافی کراشیز ہو جاتے ہیں میرے میرے ہسبینڈ کے لیکن हुँ. ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کافی برا کیا کچھ میرے ساتھ کچھ برا سلط کیا تو میرے ہسبینڈ نے میرے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو تم کرو اگر تمہیں نہیں رکھنا ساتھالو, تو بے شک مت رکھو हुँ. لیکن مجھے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے, مجھے کیا کرنا بیکاز وہ اب چاہتی ہے وہ ان کی مطلب میری نندے وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ کی سیپریشن ہو جائے ٹھیک ہے میں نے اپنی طرف سے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح سے لیکن وہ جب شروع سے ہیپی نہیں ہے تو وہ है بھی ہیپی نہیں ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میری کیا فریزم مجھے کیا کرنا چاہیے افام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ میں نہیں چاہتی کہ بیٹا اور یہ ان کے گھر والے الگ ہو جائیں اب میرا دل, میرا دل نہیں کرتا اب ان لوگوں سے بات کرنے کو لیکن हुँ. میں پھر بھی کرتی ہوں ابھی हुँ. رمضان مبارک کے لیے بھی میں نے بات کی ان لوگوں سے لیکن وہ لوگ متحرک سے بات نہیں کرتے हुँ. تو مجھے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے بالکل آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ مفتی صاحب کچھ میں یہی عرض کر رہا تھا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اس کو غیب ہی کہیں گے خود قرآن حکیم کی سورا یوسف کی آیت نمبر ایک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظال امبا غیبی نو ہی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالی نے غیب کی خبریں حضور علیہ السلام کو دی حضور علیہ السلام نے ہمیں دی ہم لیکن ٹائٹل اس پہ پھر بھی غیب کا ہی ہے من کامن امبا غیب کہ یہ غیب کی خبریں ہیں صحیح صحیح ایک مختصر سبقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں اے اللہ اللہ را ਦੀ ਹੈ ਉਸ that is your peace of mind بیاند سفیلے علم تو سمجھ میں آ گیا کلی اور جزی علم کو کس طرح سے دیکھیں گے علم غیب کتاب تنازع میں دیکھیں جو کچھ ذہن جو کچھ ذہن میں آتا ہے اس کو مفہوم کہتے ہیں اسی کو علم بھی کہتے ہیں اس علم کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں وہ کلی ہوتا ہے یا جزی ہوتا ہے ٹھیک یعنی جو ذہن میں آتا ہے اسے مفہوم کہتے ہیں علم کہتے ہیں معنی بھی ہوتا ہے وہ کلی ہوگا یا جزی ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے وہ جس میں جس کا یعنی ایسا تصور جو کثیر پر صادق آ سکتا ہو اور جزی اس تصور کو کہتے ہیں جو بعض پر صادق آ سکتا ہو کل پر نہ آئے تو چونکہ جو کچھ ذہن میں آتا ہے یہ بھی مخلوق تو اس کی آپ آگے تقسیم کریں گے تو یہ بھی مخلوق تو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالی کا علم اس کی صفت ہے اور کوئی بھی صفت مخلوق نہیں ہے ٹھیک لہٰذا کل اور جز کی نسبت نبی کے علم کی طرف تو ہو سکتی ہے اللہ کے علم کی طرف ہم ان معانی میں کل اور جز کی نسبت نہیں کریں گے کریں گے صحیح لہٰذا اگر کل علم کل علم اے، اے، اے، جی. کل علم رہے تو اس میں بھی معذ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ شرکت ہو جائے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور نبی کا علم محدود ہے اس وقت جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی کو کل علم غیب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نبی کو عطا کیا گیا وہ کل کا کل نبی کو معلوم ہے اس سے اللہ کے علم کے ساتھ اس کا اسبات نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کے علم کے ساتھ اصطلاحی طور پر کل اور جز کی نسبت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ مخلوق کے ساتھ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں صحیح اسی سب کیا کہتے ہیں جی ہاں مفتی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی قرآن حکیم میں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہی ذکر کیا گیا ہے نفز کل جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا و علامہ آدمن کلّا کہ ہم نے آدم کو تمام اسماں کا علم دیا اور اسما کا علم آپ کو پتا ایک مکمل علم ہوتا ہے کوئی چیز بھی پہلے وجود میں آتی ہے مکمل ہوتی ہے پھر اس کا اسم ہوتا ہے پھر اس کا نام ہوتا ہے تو کل کا لفظ ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ کہ جب ہم کل کا لفظ ذکر کرتے ہیں یہ کوئی شع مستقل نہیں ہے بلکہ یہ اضافی چیز ہے کسی چیز کا کل ہونا جز ہونا آگے ہونا پیچھے ہونا مثلا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ہیں لیکن آپ سے جو آگے ہو اس سے آپ پیچھے ہیں صحیح اسی طرح ایک چیز کا کل ہونا کسی چیز کی نسبت کل ہو سکتا ہے اور کسی دوسری چیز کی نسبت جز ہو سکتا صحیح ہے صحیح مخلوقات کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کا علم کل ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں جز ہے یہ اس لیے مفصرین نے علم الہی کے حوالے سے یہی کہا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 السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں آمنا مما امریکہ سے بات کر رہی ہوں جی کیا, کیا کہیں گی آپ جی مجھے ہے نا صدی کے سلام بولنا تھا اور مجھے ان کو بتانا تھا کہ جب سے میں تین سال کی ہوں میں ان کی نعتیں سن رہی ہوں بہت شوق سے میں سکسٹین کی ہوں ابھی لیکن ہے نا اتنی شوق سے نعتیں ہوں جب سے میری اور کوشچن تھا کہ ہم لوگ اور ہے نا جیسے ہوں اور یہاں پہ شراب اور جون ہو گئی کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ना رہے ہیں نا وہ بھی چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں جیسے بےخدائی اور سب تو میں یہ کوششن تھا کہ ان چیزوں سے کس طرح بچے اگر ہم سے کوئی پوچھے مسلمان مسلمان کے اندر ایسے نہیں ہے کہ نان مسلم کے ساتھ ہم لوگ کس طرح بچیں اور ہم لوگ لائک like کس طرح ان کو اپروچ کریں لوگوں کو کہ شراب نہیں پیو یا ڈرگ نہیں کرو یا کیونکہ اٹس ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں آپ نے ان مسائل کا جو پیش آتے ہیں لوگوں کو یقیناً یہ ایک سب کا ایک مسئلہ بن چکا ہے اور اس کی طرف آپ نے نشاندے گی قرآن سنت کی روشنی میں انشاءاللہ مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے کل اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے گا اچھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام صابر صاحب جی بات کر رہا ہوں السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام سر جی آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا مفتی صاحب دونوں کو میری طرف سے سلام وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں نیئر شریف لاہور دروگے والا سے بات کر رہا ہوں جی جی نیئر صاحب فرمائیے سر میں دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال تو یہ ہے کہ میرا نام نیئر ہے کہ اس کا معائنہ کیا ہے اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ عورت امامت نہیں کرا سکتی تو آیا جو عورت جو تصویر نماز है ہے اس کی عمامت کرتی یہ غلط ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا مشی صاحب کافی سوالات ہو گئے پوچھا تھا امام کے پیچھے کے کیا ساری نماز پڑھنی ہوتی ہے امام کے پیچھے پوری نماز ہی پڑنی ہوتی ہے سوائے تین چیزوں کے ایک تو آؤز ملّہ بسم اللہ یہ نہیں پڑھیں گے نمبر دو سورت اور شریف یہ بالکل نہیں پڑھیں گے فراعت نہیں کریں گے تیسرا سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے فرق بس یہ ہے کہ آؤثب اللہ بسم اللہ سمع اللہ لمن حمیدہ یہ تین چیز اگر آپ نے پڑھ لیں تو خلا سنت عمل ہوا थीक لیکن थीक اگر آپ الحمد یا صورت امام کے پیچھے پڑھیں گے فراعت کریں گے تو گناہ بھی ہوں گے خاموشن اس میں واجب ہوتا ہے دیکھیے بھائی نے کہا کہ اگر لڑکا لڑکی راضی ہوں اور والدین نہ مانے تو وہ کیا کریں تو اس میں ہمارا مشورہ یہی ہے کہ والدین کو راضی کر کے ہی یہ قدم اٹھایا جائے بہت, بہت بہتر ہے ورنہ آگے چل کے اس کے بہت زیادہ منفی اثرات ہم نے مرتب ہوتے ہیں دیکھے ہیں تو اگر والدین راضی نہیں ہوتے تو آپ یہ ایک تصور کر لیجئے کہ شاید ہمارا ملاپ قدرت نے رکھا ہی نہیں ہے کئی بار وہ ضد بن جاتی ہے جی ہاں اگر اگر اتاع... جائے تو بہتر جی ہے ہاں بہت بہتر ہے تو میں اطاعت و فرما برداری کی ہی مطلب یہ کہ ہم تلقین کریں گے کیونکہ اس کے آگے اثرات بہت منفی ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کون سا خبر کہاں سے بات کر رہے ہیں اصل میں قمر بات کر رہا ہوں راج سے جی قمر صاحب مجھے صدیق اسماعی خراب سے بات کرنی ہے اچھا کہیے مجھے آج کسی نے بتایا کہ صدیق صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کے لیے خاتہ بھی پڑی تو مجھے ابھی ان کے جواب آپ پروگرام میں آئے تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ خوشی کا مرتبہ میری رات دیکھ کے میں بہت خوش ہوا جی، جی، جی. خوشی میری خوشی کی میری خوشی کو انتہا نہیں ہے میں یقیناً اا... ہم سمجھ سکتے ہیں میرے کئی بغیر پوری ہوگی انہوں نے مدینے کا سفر سنا دیا اور اس کے بعد نوری محفل بھی واہ تو اب انہیں کہیں کہ ان کی کوئی اور سنڈیدہ ناخ جس طرح یہ دو ہیں اسی طرح کی کوئی اور ہم سنا دیں پلیز ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرتے ہیں رسول کے مرتبے فائز ہو گئے نا وہ شاید کس نے یہ سمجھا ہوگا ایک یہ آیت پوچھی گئی کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور برے مردوں کے لیے برے عورتیں ہیں اس آیت کا کچھ مفہوم سمجھا دی تو اسے کئی معنی بیان ہوئے ہیں ایک تو اس میں ولیوں کا خطاب ہے کہ اگر بچی کا نکاح کرنا چاہیں تو اگر وہ نیک ہے تو نیک سے ہی ہونا چاہیے بد سے نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ مناسبت بیان کی گئی ہے کہ برے کے لیے برا ہی بہتر ہوتا ہے اچھے کو برے کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے